آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں میں ایک حدیث ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث کتسی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زبان سے کچھ فرماتے ہیں بظاہر وہ حدیث ہوتی ہے لیکن اس میں جو اندازہ سفاد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے چنتنا کو کہتے ہیں حدیث و کتسی تو ایک حدیث ودسی ہے الفاظ یہ ہے کہ ایزک تلے تو آپ دی المو میں صبر فلم یشکنی اللہ ہوا دے اطلق ہوم اب تلت من تم اب دلت ہومن خیرم, خیرم دمی یہ جی الفاظ ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اپنے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں کسی اطلاع میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کر لیتا ہے اور لوگوں سے اس شکایت نہیں کرتا شکایت نہ کرنا یا صبر کرنے کی آخری سے ہوئے ایک شخص نے آپ کو تقریب پہنچائی تو سب نہ کرنے کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے بدل نہیں رہے انتقاب ہے اس سے یہ ہے اور شکایت نہ کرنا یہ ہے کہ دل میں بھی آپ نے برا نہیں مانا کہ آخری بات یہ کہنا کہ فلم یشکن اگوا دیکھی تو اس کا مطلب یہ کہ دل میں بھی نہیں برا ہوا دل میں بھی شکایت نہیں آئی اس کی یہ مطلب ہے یعنی آخری درجے میں بھی اس کے اندر ریشن کی نفسیات نہیں پیدا کرتا تو سرماتے ہیں جس میں آبدل کے ہوں لہمن خیر لہمن خیرم میں لہمی اور دمن خیرم میں دن تو میں اس کے گوشت کو زیادہ بہتر گوشت سے بدل دیتا اور میں اس کے خون کو زیادہ بہتر خون سے بدل دیتا یہ ہے اس یعنی جب میں اللہ تعالیٰ ہیں جب میں کسی بندے کو مصیبت میں ڈالوں کسی بھی کسی کی مصیبت چاہے وہ بیماری ہو یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہو جب میں ڈالتا ہوں اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہوں اور سب یہاں تک کر لیتا ہے کہ دل میں بھی شکایت پیدا نہیں کرتا میں کیا کہ کے فلم یشکن یا اغوات اغوا مطلب عیادت کرنے والے ہیں مطلب بیمار ہیں آپ یا آپ کے پاس کچھ ہوا ہے تو آپ نے اگر شکایت کی تو کیا کہ دل میں بھی آپ کچھ لیے لی تو ایک درجہ یہ ہے تکلیف کا کہ آپ نے انتقام دینا چاہا اس شخص سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے لیکن آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ دل میں بھی شکایت دینا تو جو بندہ ایسا ہو کہ وہ نہ انتقام لے نہ اس کے دل کے اندر شکایت پیدا ہو بالکل سخت سب کر لے وہ ابدل ہوں بدل دیتا ہوں گوشت کو زیادہ بہتر فون سے تو اس پر غلط کیجیے اس کا مطلب یعنی یہ تمسی کی زبان میں حقیقت بتائی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا گوش جو ہے بمانا گوشت بدل جاتا ہے بلکہ بمانا حقیقت سے بدل جاتا ہے اس کی سوچ اس کا مزاج اس کا چاہت یعنی اس کا جو اندر کا جو انسان ہے دوسرا انسان وش کرتا ہے دوسرا انسان مثلاً میں آپ کو چند ایک مثال رکھ دوں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مثلاً دو صحابی کا آپ جانتے ہیں کہ ایک حضرت عاد الرحمان الناف ایک حضرت خالد نولید تو مثابق تھے کسی جنیبی معاملے میں ان سے جھگڑا ہوتا تو زمین کا معاملہ ہے تعلیمی معاملہ تھا کسی بھی شدید نے ایک آدمی سمجھتا ہے اختلاف جھگڑا ہے تو ان سے اختلاف کرے کو اختلاف ہے اختلاف کے زمانے میں کہ وہ اختلاف اب فیصل نہیں ہوا تھا ایک شخص گیا حضرت عبدالرحمان آؤق کے پاس اس نے کہا خالد کی برائی بیان تھا مسئلہ ضریل کا اور برائی بیان کی تین کے اعتبار یہ تو بہت دیر کے بعد سام گائے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سطح سے پہلے سام گائے تھے وہ یعنی یہ ان لوگوں ہیں جنہوں نے بہت میں لڑائی کی وغیرہ وغیرہ تو اس نے انہوں نے کیا تو دور ہو سے ہمارے ان کے درمیان جو بات ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچی ہمارے دین تک نہیں پہنچے اس کے کی معنی کیا ہوئے کہ وہ جو واقعہ تھا ان اس واقعے سے واقعے کی دنیا پر ایک شکل تو یہ تھی کہ خالد وہ بالکل خراب سمجھ لیتے ان کا دین بھی خراب جن کا ایمان بھی کمزور اور ان کی کے اندر نہیں ہے اس زمینی مسئلے کی بنا پر ان کے دین کو برس کر دیتے لیکن دونوں قلب کیا ہو جب انہوں نے ایسا کیا تو وہی ہوا کہ نیا فون اور نیا گوشت پایا کیسے دو معاملے کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھیں ایک شخص ایک ہم دو معاملے الگ کر سکے شکایت سے پیدا ہوئی زمین کے معاملے میں اور ہم برا معاملے لگے ان کے دین کو, کو درخواست ہی نہیں آپ زمین کا معاملہ ہے تو زمین کے ثابت کیجئے کہ میں رہتا ہوں آپ کا دستاویز ہوں گے آپ کا قانون ہوگا آپ کا ڈاکومینٹس ہوں گے اس کی بنیاد پر ثابت کیجئے کہ زمین میری زمین ہے نجے کو اس کی بنیاد پراپت کرنی ہے کہ ان کا اخلاص نہیں ان اندر وہ تو وہ تب نہیں ان کے اندر کوئی مانی مستقبہ ہے تو جب حضرت اخترمان آؤت نے ایسا کیا کہ شکایت کرنے والے سے کہا کہ ہر جا مسئلہ ہمارے ان کے درمیان جو بات ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچے گی تو ابھی شان سب کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا سم کا وقت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کسی حضرات پیدا ہو تو فوراً نفرت پیدا ہو نفرت پیدا ہوتی ہے نفرنگی ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں وہ بری ہوتی ہے اس کی داڑھی بھی تھوڑی لگے گی آپ کو ان کا ایمان بھی کمزور لگے گا آپ کو تخواہ بھی نہیں دکھائی دے گا ان کو تقرار بھی نہیں دکھائی دے گا تو کتنا بڑا سب ہے کہ آدمی سب چیزوں پی جائے سب کا سب کا روشان یہ ہے کہ جس سے آپ کے اختیار ہو اس کے کو اسی حد تک ہے اس سے بڑا نہیں جس معاملے میں اختلاف پیدا ہوا ہے اسی معاملے کی حد تک اختلاف کو محدود رکھنا اس سے بڑا کوئی صبر نہیں ہے کیونکہ انسان کا حال یہ ہے کہ گلاس کا پانی اس میں آپ اگر ڈالتے ہیں ایک ذرا سا ایک ذرہ رنگ کا پورے پانی پھیل جائے گا پورے پانی پھیل جائے گا کہ انسان کے اندر ایک ذرا سی اگر اختلاف آ جائے تو پورے وجود پھیل جاتا ہے اس کا دماغ بھی خراب اس کا دل بھی خراب اس کی سوچ بھی خراب اس شخص کے بارے اپنے جذبات نئی شخصیت کرے گی جس چیز کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ میں خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں گوشت کو نئے گوشت سے बदल देता ہوں آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں گا نئی شخصیت مرچ کرے گی اس کے اندر اس کے اندر ایک نئی شخصیت کرے گی وہ شخصیت کیا ہوگی وہ شخصیت ہوگی جو معاملے کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اگر صرف اتنی سی بات ہمارے اندر آ جائے تو سارے جھگڑے سے کیونکہ کیوں ہیں اسی لیے ہیں معام میں تھا ہم کو پھیلانے عزت سے ہم دشمن ہو گئے ہم الگ نہیں رکھتے کر سکتے تو کیوں تو جن کا اندر لس رہی ہوں دو معاملے کا گوشت الگ کر کے دیکھیں تو یہ ایک سال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کا خون نہ خون ہو جاتا ہے تو گوشت نہ گوشت ہو جاتا ہے جس طریقے سے آپ ایک اور ہے یعنی سپہ سالار سے ہٹا کر کے ایک معمولی فوجی بنا دیا تو کیا ہوا کہ چونکہ حضرت خالد ایک بہت مقبول سپہ سالار وہ انہوں نے فطوحات کی تھی آپ جانتے ہیں کہ جو سپاہی فطوخات کرے دشمنوں کو شکست دے ملکوں کو زیر کرے تو قدرتی طور پر وہ افواج کے درمیان مقبول رہتا ہے مقبول ہے تو چونکہ انہیں مقبولیت حد ہو گئی تھی تو جب یہ حکم پہنچا کے خالد کو معذور کر دیا گیا سکثر عارث سے تو ان کے جو فوجی تھے جو انہیں بہت چاہتے تھے وہ سب ان کی ہوئے میں جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اس حکم کو بد مار ہم سب آپ کے ساتھ یعنی مسلم لوگوں میں فوجی بغاوت آج کل کے زمانے میں اس سے بھی کم اس سے بھی چھوٹے واقع فوجی کہ جب پوری فوجی کے ہاتھ میں ہو فوجی کو غور کرنا کرنا آسان ہے لیکن انہوں نے کیا تھا موکر نہیں موکر نہیں تر واپس جاؤ کیوں انی لاحقات لو کوئی سبھی لے عمر محاطے لو کوئی سبھی لے رب عمر کے راستے میں نہیں لڑتا میں رب کے راستے میں لڑتا انی لا وقات لو کی سبھی لے عمر اپنی سبیلی رب میں لوگ کے راستے میں نہیں لڑتا میں رب کے راستے میں لڑتا جب انہوں نے جملہ کہا تو معمولی بات کیش کیا ہوا کسی کو عہدے سے معذور کر لیا معمولی بات نہیں کسی کو اتنے بڑے عہدے سے معذور کر دیا جائے تو وہ بالکل اس کے اندر ایک مزہ ہے سارے پہچان کو کیا یہ لیکن جب انہ工作, تو کتنی کی انہوں نے اپنے کی، کیجیے کہ انہوں نے کیا, کیا اس علاق کو بہت ہی شخصیت کی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ رنجش کے باوجود دین کے معاملے متفد ہو اسی کام کرنا کی فوج میں پھر بھی صفائی بن کر لڑ رہے اسی خلیفے کی فوج میں رہے. اس سے پہلے خالد کو وہ جو ماغل سفائی, سفائی جاتا ہے جانتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں بولتے ہیں وہ اوپر جو ٹاپ پر ہوتا ہے جیتو کو دیا تو ایسے واقعے کے بعد بھی اگر جب انہوں نے اس کو معذوری کو قبول کیا اور فوج میں ایک عام آدمی پر لڑنے کی تیار ہو گئے انہوں نے اپنے اندر ایک نئی شخصیت پہلائی وہ شخصیت پہنچی تھی کہ ذاتی رنجش کے باوجود دین کے معاملے متحد ہو کر کام کریں وہ لڑتے لڑتے لڑتے رہے جاتے کہ کبھی نہیں فروج معمولی بات ہے بہت ہی بڑی بات ہے ہمارے یہاں کیا ہے صرف ذاتی رنجش کے معاملے میں لوگ الگ رہتے ہیں متحدہ مہاج جو دین کا نہیں بن پاتا تو اس کی وجہ کبھی بھی دینی اختلاف نہیں ہوتا ہے کی ہمارے یہاں دین کے معاملے میں متحدہ ماہج بھی بن پاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کا قرآن دوسرا ہوتا ہے جو سب کٹ جاتے ہیں ان کا رسول دوسرا ہوتا ہے جو کٹ جاتے ہیں نہیں ذاتی رنجش کسی کو چھوٹا عہدہ مل گیا کسی کا استقبال کم ہوا <laughs> کوئی بھی ذاتی زات, رنجش اس ذاتی رنجش کے برابر کرتے متحدہ کوشش دین کے نام پر ہونے نہیں پاتی تو یہ مزاج آ جائے ہمارے اندر یہ مزاج آ جائے اس کا مظاہرہ کیا ہے خالد نے کہ ہم اپنے ذاتی رنجش کو الگ رکھیں اور دین کے معاملے میں جڑ کر لڑنے تو پھر اس کے بعد اتحادی رہے گا اور رہے گا اس کے بعد ہر چیز تحادی کرتے ہیں ایک انسان وہ بنتا ہے ایک گوشت اور فون وہ بنتا ہے کہ جو ذاتی رنجش کو لے کر کے دیکھ کے معاملے پہ ٹوکیٹ ہو جائے ایک انسان وہ ہو ایک انسان وہ بنتا ہے اگر ذاتی رنجش کا معاملہ ہوا اس کے باوجود دید کے معلوم متحد رہا ہوا ہونے جڑ کر کے وہ جد و جد کرنے کے تیار رہی تو دوسرا انسان ایک انسان وہ ہوگا ایک انسان کیوں جب بندہ میرا صبر کرتا ہے جب اس کے نتیجات کو تھکنے لگتی ہے وہ ٹوٹتی ہے مجبور ہوتے ہیں گرتا ہے اس کا تب بھی وہ سیت برہم نہیں ہوتی اس کا سیت برہم نہیں ہوتا پھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا پھر پھر بھی وہ بیچ راستے پر اسی طریقے سے قائم رہتا ہے تو نیا نیا تاریخا یعنی مطلب کہ تاریخ ساد اخواد وہ ہے جو رنجش کو دینی رنجش نہ بنائے تاریخ وہ ہے رنجش کو دینی رنجش بنا لیتا رنجش, کو رنجش بنا لیتا ہے کٹ گیا اور تاریخ سال انسان وہ ہے کہ الیکاری کرتا ہے ایک مثال اور ہیں بڑی عجیب مثال ہے ح میں جو واقعات اس میں سے ایک واق یہ ہے کہ ایک ہےق تھے حضرت حضرتند جب وہ مسلمان ہوئے تو مکہ والوں نے جن مکہ میں ان کے جو والے تھے انہوں نے ان کو قائد بند میں ڈال کر اپنے گھر میں بند کیا مدینہ نہیں جان دیا جب ہجرت ہوئی اور جو جت کر کے مکہ سے چلے لیکن اس وقت جو معاہدہ اللہ طے ہوا تھا معاہدے میں ایک دفعہ یہ تھی کہ فریش نے یہ طے کرایا تھا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کے ہاتھ لگے آپ پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے اور آپ کا کوئی آدمی اگر ہمیں مل جائے تو ہم واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے اس معاہدے دفع کے دفعہ کے روپ سے لوٹا دیا جاؤں گا وہ جذباتی جماعت اکرام ہے ایک مسلمان زخمی حالت میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ کیا میں شکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں بات تاکہ مجھے چکن میں ڈالیں وہ عورت تر مشکین یا تردین کیسا ہوتی منظر لیکن پابند آپ نے سمایا جائے وہ جنگل یا مخل فرجن کا مخر اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ کو بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا کیسا عجیب تھا یہ مشورہ اور کیسا عجیب تھا وہ سننے والے مشورہ دیا گیا تھا لیکن بارہ یہ ہوا اور انہیں ان کے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا اور دوبارہ اس حالت میں وہ مکتر چلے گئے اور صبر کر لیا انہوں نے کیا تھا سب یہ وہ چیز تھی کہ پیغمبر کی پیغمبری کو لیتے ہو لیتے ہو کیسے سب لڑ گئے میرے لیے مجھے کیسے پیغمبر ہے کیسے بومنی نہیں ہے معامولی ہے؟ آپ اور بڑھائیے آج ایک آپ کا ایک مسلمان بھائی پکڑے ہوئے ہوں جنجروں میں جتے ہی ہو فون بہر آؤ اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھاگے بجے بچاؤ آپ کہیں گے سب کو کرو اور سب کو جائیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ شخص کے دل میں آئے گا تو آپ بڑے بڑے پکے وہ بھی نہ تو آپ لوٹیں گے نہ وہ شخص کر پائے گا تو ابو جندر حضرت ابو جندر نے جو برداشت کیا برداشت تو گئے ان کے ایمان میں خلل نہیں پڑا ان کے یقین میں کوئی کمی نہیں آئے, تو شوق بغیر کے میں لیکن نیا گوشت بنا دوں گا بنیاد وہ واقعات تاریخ اسلامی میں اتنا اسلام شکل میں کی شکل میں سامنے آیا ہے شادی آیا وہ کیا ہوا دیکھیے ایک آدمی جب کسی مقصد کی خاطر کسی اعلی مقصد کی خاطر مصیبتوں کو صبر کر لے تو اس کو کیا ہوتا ہے اس کے سوچ پتا ہے کوئی یعنی انسان ایسے صبر نہ کیا رہا. تو اس کی باتوں میں کوئی درد نہیں, نہیں ہوا کوئی تاثیر نہیں ہوگی کوئی سوز نہیں ہوگا لیکن وہ انسان جس نے مقصد کی خاطر کم اٹھایا ہو مقصد کی خاطر مصیبتیں چھیلی ہیں کسی مقصد کوئی کو کا وابستہ نہ ہو کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو صرف مقصد کی خاطر سے وہ اللہ کے خاتون صرف اتنا راسم کر لے اس کے اندر ایک پرسوز شخصیت شخصیت جب واپس بھی ہے تو اس حدیث کے مطابق نئے خون اور نئے گوشت کو لے کر وہ یعنی ایک پرسوز دل اسلام والا ایک والی غروب. جب وہ گئے تو میں کیا ہوا جاندار بڑھ چکا تھا یہ ہوا کہ مکہ میں جب وہ دوبارہ گئے تو جو ان کے قریب آتا وہ متأثر کیا ان کی خوبصورت باتیں ان کے مندانہ کلام اور ان کے خلاوت والا جو انداز ان کا پیدا ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے بچا کے طور پر تو جو سنتا ہے از دل فیضت ارد الرزت والا منظور ہو ہے چنانچہ لوگ مسلمان ہو لے اس مکے میں مکہ سے کلام سے, سے, سے نکلنے والی آواز سے نتییا نکلا جو قریب آتا مترسمان ہونے لگی فوری نے سوچا کہ ابو جندل تو ہمارے لیے مصیبت ہے جو رخصت کرو ہی نہیں جس ابو جندل کی خاطر یہ تفاعی تھی کہ ہمارا آدمی لوٹانا پڑے گا لوٹانے کے بعد کیونکہ اس کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرائی تھی دین کے لیے صبر کرنے کے بنا پر اللہ کے لیے صبر کرنے کی بنا پر صبر کر لو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا راستہ یہ نکالا اللہ نے کہ ان کے اندر ایک نئی شخصیت پیدا کر ایک بہت ہی کرنے والی شخصیت کا تصویری کلام پرسوزاد ان کا ترجمانہ لے جا اس نے لوگوں پیسہ اثر ڈالنا شروع کیا کہ لوگ مسمان ہونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری مصیبت ہے انہیں رخصت کرو کیا جب کی بیٹیاں کھول دی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا جا وہ مکج مچلے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمایا کہ جب میں کسی بندے پر کوئی مصیبت ڈالتا ہوں اور وہ مصیبت کو میری خاطر سہ لیتا ہے. ہر قسم کی مصیبت کسی نے جملہ کہہ دیا کڑوا اس کو سہ لیا اور مصیبت بیماری پڑ گئی اس کو سہ لیا اور مصیبت دی. کسی سے تکلیف پہنچی تو چاہے کوڑی تکلیف ہو ہمڑی تکلیف ہو مالی تکلیف ہو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہوتی ہے بطور آزمائش ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب میں کسی کو کسی مثبت میں ڈالوں کسی بندے کو اور وہ اس کو سہ لے میری خاطر تو ابدل تو لہمن خیرم میں لہم ہی اور دمن خیرم میں دم تو میں اس کے گوشت کو بدل دیتا ہوں زیادہ بہتر گوشت سے اس کے خون کو بدل دیتا ہوں زیادہ بہتر پھول سے نیا, نیا گوشت پیدا کرتا ہے کہ ہم سبر کر لیں گے تو نقصان ہوگا اس میں فائدہ ہوتا ہے کیسی عجیب بات کہ لینے میں اور سبر کر لینے میں نقصان کیا آپ نے لیکن یہاں پر مار رہے ہیں کہ نہیں کوئی تمہارا فائدہ ہے کوئی مقابلہ نہیں کر جیسا کہ میں چند پیش برداشت کی برداشتوں کو اپنے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں اور ہم اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھیں اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھے کیونکہ صبر ہی پر اللہ کا سب سے بڑے انعامات کرتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالی کی انعامات سب سے زیادہ جس چیز کو کرتے ہیں وہ صبر صبر تو ہم اس حدیث کو گرہ کر لیں اور یہ جان لیں کہ اگر ہم صبر کریں گے ہم سب اللہ زیادہ لابھ کے نام اس بڑھیں گے اور پور